سور مؤمن نام آیت اٹھائیس کے فکرے و قالا رجل علی فرآ سے ماخوز ہے یعنی وہ سورت جس میں اس خاص مومن کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ یہ سورت سورہ زمر کے بعد متسلن نازل ہوئی ہے اور اس کا جو مقام قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے وہی ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی ہے حالات نزول جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے ان کی طرف صاف اشارات اس کے مضمون میں موجود ہیں کفار مکہ نے اس وقت نبی صلی اللہ صحیح وسلم کے خلاف دو طرح کی کاروائیاں شروع کر رکھی تھیں ایک یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں چھیڑ کر طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو صاف کرتے کرتے آخر کار حضور اور اہل ایمان زچ ہو جائیں دوسرے یہ کہ آپ کو قتل کر دینے کے لیے زمین ہموار کی جائے چنانچے اس غرض کے لیے وہ پیہم سازشیں کر رہے تھے اور ایک مرتبہ تو املن انہوں نے اس کا اقدام کر بھی ڈالا تھا بخاری میں حضرت عبداللہ اللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے یکایک عقبہ بن ابی معید آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے مگر این وقت پر حضرت ابو بکر پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا حضرت عبداللہ اللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق و ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں بھی منقول ہوا ہے اور نسائی اور ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے موضوع اور مباحث حال کے ان دونوں پہلوؤں کو آغاز تقریر ہی میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے اور پھر آگے کی پوری تقریر انہی دونوں پر ایک انتہائی معثر اور سبق آموز تبصرہ ہے قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آل فرون کا قصہ سنایا گیا ہے آیا تا تن اور اس قصے کے پیرائے میں تین گروہوں کو تین مختلف سبق دیے گئے ہیں ایک کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بھروسے پر فرعون حضرت موسا کے ساتھ کرنا چاہتا تھا اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے وہ دوچار ہوا دو محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ کے پیروں کو سبق دیا گیا ہے کہ یہ ظالم بظاہر خاص کتنے ہی بالا دست اور چیرا دست ہوں اور ان کے مقابلے میں تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس ہو مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے لہذا جو بڑی سے بڑی خوفناک دھمکی بھی یہ تمہیں دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس خدا کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ خدا پرست کے پاس ظالم کی ہر دھمکی کا بس ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے انبی کم من کلکب یؤمنو بیوم الحساب اس طرح خدا کے بھروسے پر خطرات سے بے پرواہ ہو کر کام کرو گے تو آخر کار اس کی نسرت آ کر رہے گی اور آج کے فرعون بھی وہی کچھ دیکھ لیں گے جو کل کے فرعون دیکھ چکے ہیں وہ وقت آنے تک ظلم و ستم کے جو طوفان بھی امن امنڈ کر آئیں انہیں صبر کے ساتھ تمہیں برداشت کرنا ہی ہوگا اور نمبر تین ان دو گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا اور وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو دلوں میں جان چکے تھے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہی کے ساتھ ہے اور کفار قریش سراسر زیادتی کر رہے ہیں مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی کے ساتھ حق و باطل کی اس کشمکش کا تماشا دیکھ رہے تھے اللہ تعالی نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر اگر اب بھی تم بیٹھے تماشا ہی دیکھتے رہو اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو اسے تو اٹھ کر وہ فرض انجام دینا چاہیے جو فرون کے بھرے دربار میں اس کے اپنے درباریوں میں سے ایک راست باز آدمی نے اس وقت انجام دیا تھا جب فرعون نے حضرت موسا کو قتل کرنا چاہا تھا جو مسلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے باز رکھ رہی ہیں یہی مسلحتیں اس شخص کے آگے بھی راستہ روک کر کھڑی ہوئی تھیں مگر اس نے ان نو امری اللہ کہہ ان ساری مسلحتوں کو ٹھکرا دیا اور اس کے بعد دیکھ لو کہ فرون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا اب رہا کفار کا وہ مجادلہ جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے مکہ معظمہ میں شب و روز جاری تھا تو اس کے جواب میں ایک طرف دلائل سے توحید اور آخرت کے ان عقائد کا برحق ہونا ثابت کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور کفار کے درمیان اصل بنائے نزا تھے اور یہ حقیقت صاف کھول کر رکھتی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی علم اور کسی دلیل و حجت کے بغیر ان سچائیوں کے خلاف خامہ خواہ جھگڑ رہے ہیں دوسری طرف ان اصل محرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے جن کی بنا پر سرداران قریش اس قدر سرگرمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کے خلاف برسر پیکار تھے بظاہر انہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وَََََہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے دعوئے نبوت پر انہیں حقیقی اعتراضات ہیں جن کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مان رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے محض ایک جنگ اقتدار تھی آیت چھپن میں یہ بات کسی لاگ لپیٹ کے بغیر ان سے صاف کہہ دی گئی ہے کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ وہ کبر ہے جو تمہارے دلوں میں بھرا ہوا ہے تم سمجھتے ہو کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نبوت تسلیم کر لیں گے تو تمہاری بڑائی قائم نہ رہ سکے گی اسی وجہ سے تم ان کو زک دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو اسی سلسلے میں کفار کو پے در پے تمبیحات کی گئی ہیں کہ اگر اللہ کی آیات کے مقابلے میں مجادلہ کرنے سے باز نہ آؤ گے تو اسی انجام سے دوچار ہوگے جس سے پچھلی قومیں دوچار ہو چکی ہیں اور اس سے بدتر انجام تمہارے لیے آخرت میں مقدر ہے اس وقت تم پچھتاؤ گے مگر اس وقت کا پچھتانا تمہارے لیے کچھ بھی نافے نہ ہوگا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے حامیم تنزیل من اللہ العزیز العلیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے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 کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں اللہ دینش و منہ لہو یو سب ہم شعیح صوفین تب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 جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو سالے ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے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 فاعترفنا بذنوبنا فہل خروج من س وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 28 میں کیا گیا ہے اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے جواب ملے گا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 وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا, نشانیا دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے یعنی بارش برساتا ہے جو سبب رزق ہے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 بہت تیز ہے شفیع پو اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے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 اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہی لا یقضون بشیئ ان اللہ ہوا السميع البصیر اور اللہ ٹھیک ٹھاک بے لاگ فیصلہ کرے گا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 انہو قوی شدید یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بئینات لے کر آئے بئی سے مراد تین چیزیں ہیں ایک ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے معمور من اللہ ہونے پر شاہد تھیں دوسرے ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں اور تیسرے زندگی کے مسائل و معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ جان سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا اور خودغرض آدمی نہیں دے سکتا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 إلى فرعون ساحر كذاب اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کہا ساحر ہے کذاب ہے پلم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 جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی وقال فرعون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 ربكم موبی کدی كاذبا فعليه ادیب اس موقع پر آلے فرون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ لٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے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 اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور کذاب ہو یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس اللہ ان جاءنا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 مِثْلَ دَعْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أخاف عليكم يوم اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغ کا دن نہ آ جائے یومت نہ مدبری نین اللہ من آسن ومن يضلل فما له من هاد جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا ولقد ف مجل تم فی شکی ہت او ہلکا سی بادی سولہ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 اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے کے یہ چند فکرے اللہ تعالی نے مومن علیہ فرعن کے قول پر بطور اضافہ اور تشریح ارشاد فرمائے ہیں اللہ دین پانی ات ہوں کبو مکت نا دلہ ہو دین ا منو قد لکھ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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ بِنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ فیرون نے کہا اے ہامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں اسب موسى ویف الی كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما فرعون الا تباب آسمانوں کے راستوں تک اور کے خدا کو جھانک کر دیکھوں مجھے تو یہ موسا جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے اس طرح فرون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا فرون کی ساری چال بازی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 اِنَّ هذه هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے قیام کے جگہ آخرت ہی ہے من عمل سیئتا فلا يجزا إلا مثلها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 جتنی اس نے برائی کی ہوگی اور جو نیک عمل کرے گا خا وہ مرد ہو یا عورت بشرتیے ہو وہ مومن ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رسک دیا جائے گا إِلَ جاتیوں اے قوم آخر یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تدعوننی لأکفر باللہ و اشرک به ما لیس لی لي به علم و انا ادعوكم الى العزیز الغفار تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ خدائی میں ان کی کوئی شرکت ہے حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں لا نمنی ال سلہ داوت فیدونی ولفیل امدن ون مدن ہوں ان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 اس فقرے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان کو نہ دنیا میں یہ حق پہنچتا ہے اور نہ آخرت میں کہ ان کی خدائی تسلیم کرانے کے لیے خلق خدا کو دعوت دی جائے دوسرے یہ کہ انہیں تو لوگوں نے زبردستی خدا بنایا ہے ورنہ وہ خود نہ اس دنیا میں خدائی کے مدئی ہیں نہ آخرت میں یہ دعویٰ لے کر اٹھیں گے کہ ہم بھی تو خدا تھے تم نے ہمیں کیوں نہ مانا اور تیسرے یہ کہ ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں کیونکہ وہ بالکل بے اختیار ہیں اور انہیں پکارنا قطعی لا حاصل ہے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 میں کروں آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص فرون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ بھرے دربار میں فرعن کے رو در رو یہ حق گوئی کر جانے کے باوجود اعلانیاں اس کو سزا دینے کی جرت نہ کی جا سکتی تھی اس وجہ سے فرعون اور اس کے حامیوں کو اسے ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدابیر کرنی پڑی مگر ان تدبیروں کو بھی اللہ نے نہ چلنے دیا اور فرون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے مت کو مس ادخلو الفراون شدہ دوزخ کی آگ ہے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 ہم تمہارے تابے تھے اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا بين العباد وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دَعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ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 اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمًا کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے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 جو اقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ پس اے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اپنے قصور کی معافی چاہو جس سیاق و سباق میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس مقام پر قصور سے مراد بے صبری کی وہ کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی مظلومی دیکھ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے اندر پیدا ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے کفار قائل ہو جائیں یا اللہ کی طرف سے اور کوئی ایسی بات جلدی ظہور میں آ جائے جس سے مخالفت کا یہ طوفان ٹھنڈا ہو جائے یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ نہ تھی جس پر کسی توبہ و استغفار کی حاجت ہوتی لیکن جس مقام بلند پر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو سرفراز فرمایا تھا اور جس زبردست اول العظمی کا وہ مقام متقاضی تھا اس کے لحاظ سے یہ ذرا سی بے صبری بھی اللہ تعالی کو آپ کے مرتبے سے فروتر نظر آئی اس لیے ارشاد ہوا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی مانگو اور چٹان کسی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہو جاؤ جیسا کہ تم جیسے عظیم المرتبت آدمی کو ہونا چاہیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے رہو نلینج دونوں فی ابری سلپ بال بلیا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمن رکھتے ہیں بس اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وما الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکسا ہو جائیں اور ایماندار صالح اور بدکار برابر ٹھہریں مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو انتم سل یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ نہیں مانتے قالا ابو کم ادرونی استجر ان سید خلو ن جہن خری تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یعنی دعائیں قبول کرنے کے جملہ اختیارات میرے پاس ہیں لہذا تم دوسروں سے دعائیں نہ مانگو بلکہ مجھ سے مانگو جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ مو موڑتے ہیں ضرور وہ زلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اس آیت میں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں ایک یہ کہ دعا اور عبادت کو یہاں ہم الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ پہلے فقرے میں جس چیز کو دعا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا اسی کو دوسرے فقرے میں عبادت کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا عن عبادت اور جانے عبادت ہے دوسرے یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا این تقاضائے بندگی ہے اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے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 اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ کم قیب ذلكم اللہ ربكم اللہ رب وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گمبت بنا دیا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا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 ہو سم مل مِن سم میوخل مِن مل بلو اشو طفلا سم ملت کو کھو نو شو وہی من من تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے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 الاغلال اعناقهم والسلاسل يسحبون جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر فل ہمیں مس ج وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزہ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے تم تم پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے من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 ان وعد حق بعض عدهم أو فإلينا يرجعون پس اے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اب خا ہم تمہارے سامنے ہی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 رسول ان عی اب آیت فمر اللہ عبل حقی و خسر ہوں نلی کل مبل اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں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 ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہوا چل ہی تم کھیو اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے افلو فیل اردو و کنبل می کبلیم کنو اکثر ہُوکوں سو فیل اردو مونا کھنوک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 فلما رسلهم فرحوا بما عندهم مِنَ اچھو رسو بِمَا بین مِنَ دہ مینلائ سریشو ما لائک بِهِ بت جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے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 ان سب مابودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے سن قد خلط فی عبدی وہ خصر فی